تمہارے پرور د نے تمہارے نیچے ایک چشمہ پیدا کر دیا ہے اور منت مانی تو آج میں کسی آدمی سے ہرگس کلام نہیں کروں گی پھر وہ اس بچے کو اٹھا کر اپنی برادری والوں کے پاس لے آئی وہ کہنے لگے کہ مریم یہ تو, تو نے बुरा काम किया ए ہارون की बहन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 اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ایمان نہیں لاتے ہم ہی زمین کے اور جو لوگ اس پر بستے ہیں ان کے وارث ہوں گے اور ہماری ہی طرف ان کو لوٹنا ہوگا اور کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرو بے شک وہ نہایت سچے تھے پیغمبر تھے جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا آپ ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہیں جو نہ سنیں اور نہ دیکھیں اور نہ آپ کے کچھ کام آ سکے ابا مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا میرے میں خلاف ہے اگر تو باز نہ آئے گا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا اور سلام علیکم کہا اور کہا کہ میں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 اور ہر ایک کو پیغمبر بنایا اور ہم نے عنایت کی دہنی تھے تھے طرف سے پکارا اور باتیں کرنے کے لیے نزدیک بلایا اور اپنی مہربانی سے ان کو ان کا بھائی ہارون پیغمبر بنا کر عطا کیا اور کتاب میں اسماعیل کا بھی ذکر کرو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 تو لوگ کسی کی سفارش کا اختیار نہ رکھیں گے مگر جس نے آسمان پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ پارا پارا ہو کر گر پڑیں کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا اور رحمان کو شایع نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے ہر شخص جو آسمانوں اور زمین میں ہے